السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان او عذاب اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب پکڑ کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت سے انحراف شریعت سے بغاوت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو گردانی ہے جس میں شرک کفر عدت تمام قسم کے گناہ فرائض واجبات حقوق اللہ حقوق وجب میں کمی اور کوتا سب شامل ہیں بےنی اسی طرح یہ بات بھی مسلم کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں اور مزید انعام و اکرام کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا معنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع اور پیروی ہے عقیدہ توحید اپنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت اور ان کی اطاد اور اتباع کر کے حکل ادا کر کے حکلی باد ادا کر کے چھوٹی بڑی سب نیتیاں خیر و برکت کا باعث ہم آج آپ کے سامنے اس پہلو سے کچھ نصوص عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بن سکتی ہے سزا دنیا میں بھی آ سکتی ہے آخرت کی سزا تو ہے ہی اللہ یہ کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالی ان دنیاوی سزاؤں کو کفارہ بنا دے اور آخرت کے بڑے عذاب کے بدلے میں دنیا میں ہی اسے تھوڑی سی سزا دے دے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں کہ دنیا میں بھی انہیں سزا ملے اور وہ اپنے گناہوں پر ماسیت پر जमे رہیں توبہ نہ کریں تو پھر موت کے بعد قبر حشر آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے یہ بھی ہو سکتا ہے عذاب کی ایک بدترین صورت وہ یہ ہے کہ انسان میں مزید سرکشی پیدا ہو جائے توبہ کی توفیق اسے نہ ملے مزید گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گو یا اس کے دل پہ مہر لگ جائے یہ عذاب کی بدترین صورت ہے غرنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ حکمت اور مصلیت ہے وہ عذاب وہ پکڑ وہ اللہ کی طرف سے ایک چھوڑنا ہوتا ہے ایک تنبیہ ہوتی ہے ایک سرزنش ہوتی ہے کا مقصد اس بندے کو ہوش دلانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم ان لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائے وہ انسان کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جھنجھوڑا اسے تنبیہ کی اس کی سرزنش کی اپنی پکڑ سے اپنے عذاب سے لیکن یہ ہوش میں نہ آیا سنبھلا نہ باز نہ آیا بلکہ مزید سرکشی میں آگے بڑھ اس کا مانا یہ کہ اس پر اللہ کا ایک دوسرا عذاب نازل ہو اور وہ یہ کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے خطبے میں پڑھے فلیہ دا ردہ دینا انری ان تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ جو لوگ ہمارے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنا نہ پہنچ جائے اتنا کمانا سفیان سوری رحم اللہ کرتے ہیں کہ ان کے دل پہ کہیں مہر نہ لگ جائے اور ان کے دل میں بھی ایسی کجی اور ٹیڑھ پن نہ آ جائے جس کے نتیجے میں ان کو واپس پلٹنے توبہ کرنے کی توفیق کی نظر معصیت اور مخالفت کی وجہ سے فتنہ یعنی دلوں کی کجی اور دلوں پر مہر یہ اللہ کا آزاد اور یہ سب سے برا آزاد اس آزاب سے بچتے رہو اس اذاب سے ڈرتے رہو آپ دیکھیں نا آدم علیہ السلام سے کوتا ہوئی تنبی بھی ہو گئی ایک طرح کی سزا بھی مل گئی لیکن کجی پیدا نہیں مر نہیں لگی ٹیڑھ پن نہیں آیا معاسیت شیطان سے بھی ہوئی لیکن اس کو سزا کیا ملی وہ فتنے کا شکار ہو گئی اس کے دل میں کجی آ گئی ٹیڑھ پن آ گیا اور نتیجنگ دل پہ مہر لگا دی گئی اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو یہ معصیت کا سب سے بدترین عذاب آج ہم نہیں دیکھتے دنیا میں کتنے لوگ ہیں شرک میں ہیں یا بدت میں ہیں یا ظلم و تعدی میں ہیں یا تعصب کا شکار ہیں یا دیگر جرائم میں مبتلا ہیں یا فرائض کے تارے ہیں ان پر اللہ کا قرآن پڑھیں رسول اللہ کے فرامین پڑھیں آخرت کی یاد دہانی کرائیں لیکن ان پر کچھ اثر نہیں مستقبل کا حال اللہ جانتا ہے لیکن بظاہر نظر آتا ہے ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے یہ کسی معصیت کا نتیجہ ہے کسی سرکشی کا نتیجہ ہے کسی بغاوت اور تمرد کا نتیجہ ہے ایک تو یہ آیت ہمیشہ ذہنوں میں رکھے ہمیشہ ذہنوں میں رکھے دوسری آیت خلط کا ارشاد ہے ومن عن ذکری تھا مڑ کا سورت طاہ کی آیت فرمایا جو شخص ہماری یاد سے غفلت برتے گا ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ذکر سے مراد قرآن قرآن سے مراد پوری شریعت اعراض سے مراد یا تو مانتا ہی نہیں یا مانتا ہے کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا یہ سب دین سے شریعت سے اعراض کی ساری صورتیں فرمایا جو ہماری شریعت سے اعراض کرے گا نل معیشتن زن کا اس کے لیے ہے تنگ زندگی تنگ زندگی یہ آزاد دنیا کا کہ دنیا کی زندگی تنگ ہو کے رہ جائے اس تنگ زندگی کی کئی شکلیں کوئی بری بیماری لگ جائے معذور ہو جائے کاروبار تباہ ہو جائے یا پھر دل کا چین سکون اطمینان ختم ہو کے رہ جائیں آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کسی پریشانی کا شکار نہیں لیکن دلوں کا اضطراب دلوں کا قلق دلوں کی بے چینی ان کا مقدر بن چکی ہے بڑے بڑے دولت مند دنوں کی بے چینی اضطراب اور قلق میں مبتلا ہیں یہ اس تنگ زندگی کی مختلف صورتیں یہ کیوں ہیں جو ہمارے ذکر سے دین سے شریعت سے اعراض کرے گا یعنی ہماری معصیت اور نافرمانی کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر کے رکھتے مکانسل سورت الاقری فزاکت و بالا وکانا فرمایا کتنی بستیاں گزر چکی کہ ان بستیوں میں رہنے والے رس اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کیا کرتے تھے اور رب کے رسولوں کی تعلیمات سے بھی رو اختیار کیا کرتے تھے حسابن شدیدہ ہم نے دنیا میں سخت محاسبہ کیا ان کا وہ زبان اور دنیا میں بڑا سخت عذاب دیا لکھا یہ آزاد کیا تھا کہلزلے پتھروں کی بارشیں چہروں کا مسح ہونا یہ دنیا کی آزاد تھی عضابت وبال ہے امریکہ اپنے اس گنونے کردار اللہ کی معاسیت نا فرمانی کا جو کردار تھا اس کا ببال انہوں نے دنیا میں چکھ لیا پکانا آپ کے بعد ایسے بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے محلہ میں رہتے تھے باہوں والے تھے سب کچھ تھا لیکن انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کو شدید عذابوں میں مبتلا کر دیا یہ دنیا کے عذابوں کی بات ہو رہی ہے ان آیات میں دنیاوی عذاب اور پکڑ کی بات ہو رہی ہے ایک اور مقام سمجھتا ہوں صورت کی آیت ذرب اللہ مسلم کریت کانتن مطمئن اللہ تعالی بیان کرتا ہے مثال ایک بستی کی جو امن میں تھی اطمینان میں تھی ہر طرف سے رزق آتا تھا فراوانی سے پھر کیا ہوا؟ اس نے کفر کیا اللہ تعالی کے ان انعامات کا کفر کیا ہے شرک میں مبتلا ہو گئی میں پڑ گئی ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا کفرت اللہ. اللہ, اللہ نے انہیں خوف اور جو کا لباس پہنا دیا اں امن تھا خوف مسلط ہو گیا اور کہاں رز کی فراوانی تھی اللہ نے بھوک مسلط کر دی فسرین اکثریت کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں مکہ والوں کی حالت تھی جب یہ ایمان نہیں لائے رسول اللہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی خوف مسلط کیا اور قحت سالی مسلط کرتی حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ قحت سالی ختم ہوئی یہ دنیا کا عذاب امن ختم ہو گیا رز کی فراوانی ختم ہو گئی یہ سب کیوں ہوا کا باکانو یسنا ان کے گناہوں اور معصیت کی وجہ سے اللہ کا عذاب دنیا میں بھی اتر آتے سان بے خوف نہ ہو جائے ایک اور مقام سن سورت شورا کا مقام بماسک بھی مصیبت فبما قصبت نسیر وما انتم یہ رسول اللہ کے دور میں جو مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے سب کو کتابکوں بے مصیبت ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے پہنچتی ہے وہ بس سبب اس کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے جو بھی مصیبت ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ یا کو ابھی تو اللہ تعالی بہت ساری تمہاری کوتاہیوں سے در گزر کرتا ہے ان پر فوری گرفت نہیں کرتا ان پر فوری عذاب نہیں دیتا اور جو عذاب ہیں مصیبتیں ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کی گرفت سے تم بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے جب اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا تمہیں پہنچنے والی مصیبتیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ ہماری نہ قرآن پڑھیں تو ہر مصیبت کو اپنے کسی نہ کسی کتا کا نتیجہ کرا دوں قرآن پڑھتے رہیں تو ہمیں کوئی ٹھوکر بھی لگے تو ہم کہیں یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے ہم بیٹھ کے سوچنے لگ جائیں ہم سے کیا گناہ ہوا ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے ان آیات سے گزر نہیں ہوتا اس لیے ہم ان پہ ایک معمول کی باتیں سمجھتے یہ دنیا کا چلن ہے یہ دنیا کا نظام ہے خوشی غمی ہوتی رہتی ہے دکھ تکلیفیں آتی رہتی ہیں ان کے اسباب پر غور نہیں کرتی حالانکہ یہ سب معصیت اور نافرمانی کا نتیجہ ہے ایک اور مقام سن. عارف. اہل ان سن وهم آرفن امین آلونا مکر اللہ فرمایا یہ بستیوں والے یہ شہروں والے یہ بستیوں شہروں میں رہنے والے بے خوف ہو گئے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں اور سونے کی حالت میں اللہ کا عذاب ان پر اترے کیا بے خوف ہو گئے سب کا قوموں کے احوال نہیں دیکھتے کہ ان پر عزاب آیا اس سے رہنمائی نہیں لیتے کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں کو سو رہے ہوں اور اللہ کا عذاب اترے کیا یہ بے خوف ہو گئے ہوں دل کو کھیل کود میں مصروف ہوں اور اللہ کا عذاب اترے فن مقر اللہ, اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے بغاوتیں کرتے ہیں سرکشیاں کرتے ہیں افرمانیاں کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں شریعت کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور بے خوفی دیکھو بے خوفی دیکھو جیسے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں امین مکر کہ اللہ, اللہ کی تدبیروں سے جو ان کے خلاف اللہ کرتا ہے بے خوف ہے یاد رکھو فلاح مکر اللہ اللہ, اللہ, اللہ کی تدبیروں سے گھاٹے گھاٹے اور نقصان والے ہی بے خوف ہوتے جو بندہ دشمن سے بے خوف ہو جائے کسی خطرے سے بے خوف ہو جائے حالانکہ خطرہ سر پہ ملا رہا ہو وہ گھاٹا ہی اٹھائے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا پیدل پہ اللہ کی نات معاسیت ہو رہی ہے نا ہو رہی ہے خقو پاماد ہو رہے ہیں خدوت پاماد ہو رہی ہیں فرائض اور باجباب کو چھوڑا جا رہا ہے اور ڈر ہی نہیں اللہ یہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے یہ عمومی آیات آبائی قوم کا ذکر کرتے ہیں جس قوم کو, کو اللہ نے محضوب علیہم قرار دیا ہے اللہ کی غذب کا شکار قوم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ مغزوب علیہم کون ہے بالخصوص جو خطبہ کے جمعہ سنتے ہیں جلوس میں شریک ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغزوب علیہم یہودیوں کی قوم یہ مغزوب علیہم کیوں بنی گی علیہ السلام کی نقوبت کا انکار کر کے نہیں تورات کی توہین اور اعانت کر کے نہیں اللہ کی شریعت کا کلی انکار کر کے نہیں ماسیتوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے بدعمالیوں کی وجہ سے سرکشیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے جس کا شکار آج ہم مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں مقصوب علیہم کہا اور پھر ان کی معصیتوں کا ذکر کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ضرورت تھی اس مقصوب علیہم قوم کا ذکر قرآن میں کرنے کی اس نالک ترین قوم کا تذکرہ قرآن میں کرنے کی کیا ضرورت تھی ہماری اصلاح تھی ہمیں جن جنجوڑنا تھا ہمارے لیے اس قوم کو عبرت اور نصیحت کا سامان بنانا تھا کس نے بنایا ہے اس قوم کو اپنے لیے ایک نصیحت اور عبرت ہم سمجھتے ہیں وہ تو وہ تھے ہم, ہم ہمیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا وہ بھی کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں یعنی اسرائیل تو اللہ کی محبوب ترین قوم ہے تاکہ کہتے تھے کہ ہم دیگر قوموں کے ساتھ جو مریا سلوک کریں سب ہمارے لیے جائے خوش میں مبتلا ہے سرکشیوں معاسیتوں کا انجام کیا ہوا ایک جامع آیت سنیں جامع آیت ضربت عليهم الزلت والمسكنت وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ويبتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان يهودين قد زلت رسوائي مسلط کر دي گئ والمسكنت اور مسكنت مسکینی تنگ دستی و تنگ حالی ان پر مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غذب کا یہ لوگ شکار ہوئے یہ تین باتیں بیان فرمائی ذلت مستنت اور غذب ان پر مسلط کر دیا گیا کیوں چار گنا اللہ نے بتایا نمبر ایک زال <سؤال> کبھی انام کانونا بھی آیا یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے انکار کی مختلف صورت پوری تو کا انکار نہیں جو بات ان کی عادت اور مزاج اور فصلت کے خلاف ہوتی اس کا انکار کرتے تعریف کرتے رد و بدل کرتے اس کا معنی نکالتے یا اس پر عمل نہ کرتے انکار کی ایک صورت ہے اس پر عمل نہ کرتے اور نمبر دو جب طلون النبی جینب غیر مختلف انیال ان میں آتے رہے مسلم اسلام کے بعد ان کے قتل کے در پہ ہو جب وہ ان کو ڈانٹتے ان کو جھنجوڑتے ان کو سمجھاتے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے یا جو شرع حرود ہوتی وہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے یہ نبیوں کے قتل کے در پے ہو جاتے یہ جت دیکھیں نمبر تین ضال کبھی ان سو انہوں نے نافرمانیاں کی معصیتیں کی انہوں نے مکان یا اور حد سے تجاوز کرتے تھے شریح حدود کو پامال کرتے جو چیز جس حد تک جائز ہے اس سے آگے بڑھتے اپنی من مانی کرتے تھے اب دیکھیں یہ دنیا کی سزا اللہ نے بتائی دنیا کی سزا اب آئیے اسی قوم کے کچھ اعمال اور ان کی سزائیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہ فوری سزا ان کو ملی وہ آپ کو سناتے ہیں فوری سزا صورت بکرا میں تفصیل سے یہ ساری باتیں موجود چنان کے ایک مقام سنے جب کہا موسا پہلے لفظ ترجمہ سن جب کہاسا علیہ السلام اپنی قوم قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے توبہ کرو اپنے رب کی طرف قتل کر دو اپنے آپ کو یہ قتل کرنا اپنے آپ کو بطور سزا کے تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور وہ بہت بڑا طباع اور رحیم ہے آپ لوگ سیاہ اس آیت کے ترجمے سے بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے مصل السلام دور پہ گئے تو کی کے اوراق لینے کے لیے کتاب فرقان کتاب ہدایت لینے کے لیے اپنے پیچھے اپنے نمائندے نائب اپنے بھائی جو اللہ کے نبی تھے ہارون ان کو چھوڑ کے گئے اس قوم کو کہ ایک نبی ابھی گیا ہے اور واپس آنا ہے ایک نبی موجود ہے اس نبی کا انتظار نہیں کیا ایک بدبخت شخص سامری اٹھا اور اس نے ایک عجیب طریقے سے پچھڑا بنا دیا اور کہنے لگا دیکھو یہ بچڑا ہے جس کو میں نے سونے چاندی کے زیورات سے ڈھالا ہے اور اس سے آوازیں آ رہی ہیں یہی تمہارا رب ہے نعوذ باللہ یہ تمہارا رب ہے موسا بھول گیا ہے پتہ نہیں کہاں گیا ہوا نہ سمجھ کو بے عقل کون اس سے بڑی نہ سمجھی ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے اپنے نبی اور رسول کا انتظار نہیں کیا جو نبی موجود ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے جو وہ اپنے موجود نبی کا انتظار کرنے اور موجود نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں وہ آج علماء مائک کی باتیں سنیں ان کو پھر کون گمراہی سے بچا سکتا ہے الا من رحم ربی جس پر اللہ کا خاص رحم ہو جائے بغنند جب کتنے دلوں دماغ میں بیٹھتے ہیں تو وہ نکلتے نہیں سان کہتا ہے میں ہی میں ہی سب کچھ میں نے جو کہہ دیا میں نے جو سوچ لیا میں نے جو کر دیا وہ درست ہے اور گمراہ کرنے والوں کے ہم نوا بھی بہت مل جاتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے اسلام کو دین کو توحید کو سنت کو شریعت کو کیا نقصان ہو رہا ہے ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں یہی قوم موسا نے دی پورا تفصیلی قصہ ہے مختصر جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں علیہ السلام آئے اور آخری بات یہ کہی کہ تم نے ظلم کیا ہے اب توبہ کرو اور توبہ یہ ہے کہ جن جن نے بچڑے کی عبادت کی وہ سب قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں سب قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یہ توبہ ہیں توبہ تب ان کی یہ توبہ قبول ہوگی تب یہ گناہ معاف ہوگا لیکن بہرحال یہ بھی اس قوم کی ایک خوبی تھی جی. اتنا بڑا جرم نہ لے اور سرکشی اور بے وقوفی کرنے کے بعد جب وقت کے رسول نے بتایا چاہتے ہو سب قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہاری توبہ قبول ہوگی پھر چشم نے دیکھا یہ گئی گزری قوم بھی اللہ کی طرف سے آنے والی عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو گئی چنا ستر ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور خود انہوں نے قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا فتح برادری تب اللہ نے تمہاری توبہ کی یہ دنیا کی سزا تھی انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کی اللہ نے اسی کو ان کے لیے توبہ بنا دیا لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں معصیت کی سزائیں دنیا میں ملتی ہیں دنیا میں ملتی ایک اور مقام سے یہ بھی صورت بکرم ہے وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها عيسو شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا هتتن نقفر لكم ختاياكم وسنزيد المبسدين فبتل الذين ظلموا قولا غير الذي كيل لهم فأنزلنا للذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقوا قبل لفظ ترجمة سنقل اللہ تعالا فرمارو اور جب ہم نے کہا یہودیوں داخل ہو جاؤ اس سامنے بستی میں اس شہر میں اور کھاؤ تم یہاں سے جو چاہو کھاؤ فراقی سے کھاؤ البتہ داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے بس تبدیل کر دیا ان ظالموں نے اللہ کی کئی ہوئی بات کو تبدیل کر دیا اللہ نے اتارا ان ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اس کا ترجمہ مختصر تفصیل یہ جب علیہ السلام ان کو امن اور سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا کے لے آئے اور کافی دن یہ چلتے رہے اللہ نے ان پر من اور سلوہ بھی اتارا من اور سلوہ تو کہنے لگے من سلوا کھا کھا کے تنگ ہو چکے اس شہر ہو وہاں جا کے بسیں کھیتی باڑی کریں سبزیاں کھائیں دال ساگ کھائیں جو ہماری طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یہ قوم یہ چاہ رہی ہے چلتے رہے آگے قوم کا علاقہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کلو فل ہاد اب یہاں سے پڑھیں کہ ٹھیک ہے انہیں کہو کہ یہ سامنے جو علاقہ نظر آ رہا ہے اس میں داخل ہو جائے جب داخل ہوں گے تو وہ جو علاقے والے ہیں وہ غیر ہیں وہ غیر مسلح وہ بھاگ جائیں ڈر سے خوف سے بھاگ جائیں تمہیں دیکھتے ہی پھر جا کے وہاں تم رہنا کھانا پینا مزے کرنا سب کچھ جو ایک شہر اور بستی میں ملتا ہے تمہیں دستیاب ہو لیکن صرف دو چھوٹی سی شرطیں دو چھوٹی سی شرطیں ہیں الباب سجد دروازے سے جب داخل ہو پہلے شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے جب شہر کے دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اللہ کے حضور آج انکساری کے ساری کے آداب کا جالانا بس سجدہ کرتے جاؤ اللہ کو اور داخل ہوتے جاؤ اور نمبر دو زبان پہ استغفار ہونا چاہیے اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر اے اللہ ہماری کتاوں کو معاف کر اے اللہ ہماری لفظوں کو معاف کر دے خدا تنگ ہدتا تنگ ہدتا ہمارے گناہوں کو معاف کر, کو معاف کر سجدہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے جاؤ اب بتاؤ اس میں کون سی کوئی مشکل بات تھی اللہ فرما رہا ہے وقت کا رسول فرما رہا ہے وعدہ ہو رہا ہے سامنے وہ دشمن بھاگ جائے گا پورا علاقہ پتہ ہو جائے گا اور مرضی کی ساری چیزیں مل رہی ہیں صرف سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور زبان پہ استقبال لانا ہے ظالم کالن غیر الجادی کی لگاؤ ظالم جو اللہ نے کہا تھا اسے تبدیل کر دیا صحیح بخاری میں ہے وہ تبدیلی کیا تھی ظالموں کا تکبر دیکھو جب داخل ہوئے تو توڑ کے بل جزر کے داخل ہوئے صرف یہ نہیں کہ خاموشی سے چلے گیا جی سجدہ نہیں کیا نہیں سرکشی دیکھیں سرکشی ایک دیکھ تو سجدہ نہیں کیا دوسرا سرین کے بل بیٹھے اور کھسڑ کے گئے کہ کہیں ہمارا سر نہ جھک جائے اللہ ہمارا سر نہ جھپ گیا سرین کے بل جھجڑ کے داخل ہوئے اور زبان پر استغفار کی بجائے فی حبتن فی کے لفظ دے اس کا معنی یہ کہ ہمیں تو جو اور گندم کے دانے چاہیے ہمیں جو اور جندم کے دانے چاہیے ہمیں استغفار استغفار کی نوز بل کوئی ضرورت نہیں ہد دیکھو سرکشی دیکھو بغاوت دیکھو سجدہ کرنے کے لیے تیار ایک سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے استغفار کرتے ہوئے جانا ہے وہ رب سے اپنے خالق اور مالک سے جس نے انہیں فرعون کی غلامی سے بدترین زندگی سے بچایا اتنے بڑے انعام پر شکر ادا کرنے کے لیے تیار استغفار کرنے کے لیے تیار حالانکہ دندم سامنے ڈھیر لگے ہوئے اناج سامنے پڑا ہوا ہے پورا شہر فتح ہونے کو جا رہا ہے سبر کر لو استغفار کرتے جاؤ سب مل جائے گا لیکن بس لالچ دیکھو ہمیں تو گندم چاہیے ہمیں تو جو کے دانے چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے استغفار استغفار بل یا زمین پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انا سکون فرمانی کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتار دیا وہ عزاب کیا تھا دو کالم مفصلین تھے نمبر ایک شدید سردی پڑی اولے پڑے برف باری ہوئی ٹھٹھر کے ٹھٹھر کے مر اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو عذاب تھا یہ تعاون کا عذاب تھا کہ اللہ نے ان میں تعاون کی وبا پھیلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ تڑپ کے سارے مر گئے جنہوں نے یہ حرکت کی جنہوں نے یہ تماشا کیا تھا دین کے ساتھ اللہ کے حکموں کے ساتھ یہ دیکھیں فوراً عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ فوراً آزاد اور بھی بہت کچھ باتیں کی جا سکتی قانون کا قصہ قرآن میں ہماری نصیحت کے دی کارون کون تھا صورت کس کا آخری رقو پڑھ کے دیکھا قوم موسیٰ سے تھا بنی اسرائیل سے تھا اور اپنی قوم پر باغی بن گیا کیوں مال و دولت عہدے کی وجہ سے فرآون کی قربت اور تعلق اور دوستی کی وجہ سے چنانچہ متکبر تھا زمین میں فساد پھیلاتا تھا اور کسی کے ساتھ ذرہ سا احسان اور نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی تفصیلی کے سہ اصل جو نقطے کی بات ہے ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ بتا رہا. ایک دن نکلا پوری ٹھاٹ بھاٹ شان و شوقت کے ساتھ خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو ایک بڑی طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ نکلا اس کی شان و شوت کو دیکھ کر بہت قسم کی حالت پتلی ہو جو دنیا کے طلبدار تھے انہوں نے کہا کاش ہمارے لیے بھی ہوتا وہ کچھ جو قارون کے لیے ہے کیا لئی لنا مثل ما اوتیا قارون کارون عظیم کاش ہمیں بھی یہ مل جائے جو قارون کو ملا ہے بڑے نصیبے والا ہے یہ بڑے نصیبے والا ہے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے اہل علم انہوں نے کیا کہا بھائی لکم کیا بات کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو سال اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا جو سوال ملے گا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اس قارون کی ساری شان شوکت مال دولت سے دیکھتے رہے کیا ہو گیا تمہیں تمہاری آنکھیں چند ہی ہیں اندے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے جو ایمان اور عمل کے بدلے میں عجر ملنے والا ہے وہ حضرت کہیں دیتے ہیں لیکن ایک تو اس فراؤن کا اپنا غرور تکبر اور اوپر سے ان نالکوں کی یہ باتیں اللہ نے فرون کو بھی سک... قارون کو بھی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور یہ جو اس کے مال و دولت کو دیکھ کے رائے تٹکا رہے تھے ان کو بھی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں بس ہم نے اس قارون کو اس کے گھر بار مال و دولت سمیت زمین میں تھنسا دیا اور آج تک زمین میں درستا جا رہا ہے ماتا نہ لگو منفی تین مکان بسری کوئی اس کی مدد نہ کر سکا نہ اس کا دوست معامل، فیران اس کو بچا سکا اور نہ ہی کوئی اور اس کو بچا سکے یہ اللہ کا عذاب فوری, آتا ہے، فوری۔ ایک قصہ رس کر کے بعد ختم کرتا سورت نون میں انتیس میں پارا باغ والوں کا قصہ مشہور ہے باغ والوں کا قصہ سورت نون دوسری صورت میں ان نے پیسرے پارے کی کبھی پڑھ کے دیکھ لیں ایک شخص تھا اللہ نے اسے بہت بڑا مال بانگ دیا تھا جب فصل پکتی کٹائی کا موقع آتا سائرین پہنچ جاتے وہ مساکین پہنچ جاتے وہ کھلے دل کے ساتھ ان میں تقسیم کرتے سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے بندوں پر وہ خوب خرچ کرتے جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹے انہوں نے کہا ہمارا باپ تو ایسے ہی فضول مال خرچ کرتا تھا ان فضول لوگوں پر خرچ کرتا تھا ہماری ضرورتیں بہت ہیں مسائل بہت ہیں ہم تو اب کچھ بھی نہیں دیں راتوں کو جب فصل پک چکی باغ پک چکا کٹائی کا وقت آیا رات کو جمع ہو گئے یہ بھائی آپس میں اور کسمیں اٹھائیں یسر منا کہ ہم کل رات کی تاریکی میں صبح ہونے سے پہلے جا کر یہ سارا اناج اور پھل توڑ کے بوریوں میں بھر کے گھروں میں لا کے اسٹوروں میں رکھ دیں گے ان غریبوں کستین کو خبر بھی نہیں اٹھتی ادھر یہ منصوبہ بنا رہے ہیں ادھر کیا ہوا سب یہ یہ منصوبہ بنا کے سو گئے اور اللہ نے عذاب نازل کر دیا پورے باغ پر تباہ و برباد ہو گیا رات کے آخری پیر اٹھے سب کو ایسا ایسا جگایا خاموشی سے باتیں کرتے ہوئے گئے جب وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں جٹل میدان پڑا ہوا ہے ایک نے کہا راستہ بھول گئے دوسرے نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولو ظالموں اللہ کا عذاب آیا ہے یہ فوری عذاب ہے اللہ کے فوری عذاب سے بچ جاؤ ڈر جاؤ آفت کا عذاب تو ہے ہی ہے اسی پر اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے اپنی ناراضگی سے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین اور شریعت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اقولوں کو لہٰذا و آخر الب عالیہ